اللهم <سلام> صل وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایت کا سلسلہ شروع فرمایا اور شروع سے لے کے آج تک اللہ تبارک و تعالی نے قانون ہے کہ ہدایت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ہدایت بھیجتے ہیں انسانوں تک پہنچانے کے اللہ تبارک و تعالی نے دو طریقے اور دو ذریعے رکھے ہیں ایک تو اللہ اس قانون کو اپنے پاس سے بھیجتے ہیں اور ساتھ ایک انسان بھیجتے ہیں جو آ کر لوگوں کو وہ اللہ کی دی ہوئی کتاب سمجھا دے آج تک کسی دور میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب کتاب آئی ہو لیکن سمجھانے والا نہ ہو یا سمجھانے والا آیا ہو اور کتاب نہ ہو ایسا وقت آج تک دنیا میں نہیں آیا بلکہ کتاب بھی آئی اور پچھلی کتاب پر عمل کرانے کا حکم ہوتا تھا لیکن آسمانی کتاب بھی ہوتی اور ساتھ سمجھانے والا بھی ہوتا اس سے ایک اصول کا پتہ چلا کہ سراط مستقیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت وہ انسانوں تک پہنچنے کے جو ذریعے ہیں وہ دو چیزیں ملے تو وہ ہدایت ہے اگر دو چیزیں نہ ملے تو وہ ہدایت نہیں ہے नहीं नहीं اب دنیا میں جو گمراہی پھیلی اس گمراہی کی بھی بنیادی چیزیں یہی دو بنی ایک قوم آئی اس نے کتاب کو چھوڑ دیا اور افراد کے پیچھے لگ گئی وہ بھی شرارت مستقیم پر نہ رہی اور ایک قوم آئی اس نے افراد کو چھوڑ دیا کتاب کے پیچھے لگ گئی اور وہ بھی ہدایت پر نہ رہی آل و سنت والجماعت نے کتاب کو بھی لیا اور سمجھانے والے کو بھی لیا جب اسی اصول پر لے کر چلے تو اب آل و سنت والجماعت صراط مستقیم پر ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور ہر بندہ پڑھتا ہے اور خصوصاً وہ تو حضرکات میں پڑھتا ہے اے دن السراط المستقیم اے دن السراط المستقیم صراط اللہ دینہ انعام تعالی ہیم اللہ سراط مستقیم پر چلا اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا انعام یافتہ لوگ کون ہیں انعام یافتہ لوگ کون ہیں وہ صدیقین ہیں وہ شہداء ہے وہ ہیں, ہیں. کیا اللہ مجھے چاہ ان چار طبقوں کے راستے پر چلا یہاں پر انبیاء کی تعلیمات ہوں گی اور سمجھانے والے آگے تین طبقے ہیں جب یہ دونوں چیزیں ملے گی تو پھر ہدایت بنے گی اگر ایک چیز رہی تو پھر ہدایت نہیں ملے گی بعض نے, تاریماتِ انبیاء کو چھوڑ کر افراد, بعض نے افراد کو کیا تعلیمات کا پیچھا کیا نہ وہ سرات مستقیم پر رہے نہ یہ سرات مستقیم پر رہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا اے ان چار تبتوں کے نقشے نہ بین بین دنیا میں جو گمراہیاں پھیلی ان کے دو ہی طریقے ہیں ایک تو وہ تھے جنہوں نے ان کی گستاخی کی اور وہ گمراہ ہوئے جیسے آج ان میں پہلے نمبر پر غیرمقلدیت ہے اور کچھ وہ لوگ جو محبت میں غلو کیا تو وہ بھی گمراہ ہو گئے. معلوم ہوا کے دنیا میں غلو کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے تو آج و سنت والی جماعت تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اتری ہوئی اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دے کر لیکن سمجھتے افراد سے ہیں اپنی مرضی سے اس کا مطلب نہیں نکالتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی راستے پر چلا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا سراط القرآن نہیں صراط الحدیث نہیں صراط کوئی اور نہیں فرمایا بلکہ اہل انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا جس طرح اللہ کی کتاب پر اللہ کے نبی کے فرمان پر انعام یافتہ لوگوں نے عمل کیا اے اللہ اسی اسی پر پر پر پر ہمیں اس راستے پر چلا، اسی پر اس پر چلا. اس راستے چلا چلا نقش قدم لیے آل و سنت والجماعت نے پہلے طبقے سے لے کے آخر تک سر پر اعتماد کیا اور جیسے انعام یافتہ لوگ سراط مستقیم پر رہے اور و سنت پر جیسے انعام یافتہ لوگوں نے عمل کیا آل و سنت والجماعت نے اسی طرح عمل کیا اس لیے آل و سنت والجماعت نے لیکن جو آل باطل تھے وہ و بڑے شوق سے پڑھتے رہے محبوب اور پھر آمین بھی کرتے رہے وہ سارا کام تو چلاتے رہے لیکن نام یافتہ دمکے کو مانگا جیسے وہ قرآن پہ چلے چلے اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ قول صحابی صحابی صحابی حجت حجت حجت نہیں نہیں ہے ہے تقریر ہے اب وہ یہ کہنے میں مجبور ہوئے کہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالم کی سمجھ موتبر نہیں ہے چھ لائن چھوڑ کے انیس سو محمدی پہ وہ کہنے لگا صحابہ کی سمجھ موتبر نہیں ہے تو قرآن میں کہتا ہے عام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے لیکن دنیا میں کون شخص آئے گا جس کی بات موت پر ہوگی ہم آل و سنت جماعت کہتے ہیں قول صحابی حجت ہے صحابی حجت ہے تقریر صحابی حجت ہے, تقریر صحابی حجت ہے اور صرف ہم نے کہتے اللہ نے قرآن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورہ کے مطابق اللہ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی تعین فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا کتنی جگہ پہ ذکر فرمایا کہ اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا لاؤ اور اگر امر لانا ہے تو صحابہ جیسا لاؤ اگر ایمان ہوا صحابہ ملا تو وہ نہ ملا تو وہ امن موت پر نہیں ہوگا, نہ ہوگا. سنت نے پہلے طبقے کو بھی تسلیم کیا پہلے طبقے کو بھی تسلیم کیا اور آخر آخر تک چلتے آئے اور جو مسئلہ اللہ نے سورہ فات میں مسئلہ تکلید کو کو والے کوئی دلیل ہے تکلید پہ کوئی دلیل عجیب آدمی ایک آدمی نے سوال کیا عقل دیکھو کہتا ہے کہ تکلیف تو ایسا نوز بلّہ کہنے کا ایسا برا لفظ ہے تکلیف کہ اللہ نے کتاب اللہ میں کہیں تقلید کا لفظ ہی نہیں اللہ لائے کہیں اللہ تقلید کا لفظ ہی قرآن میں نہیں لائے تو کتنا اللہ کا ناپسندیدہ تھا کہ اللہ تبارک بالا نے قرآن میں لفظ تقلید کا ذکر کیا ہی تو میں نے کہا تمہیں پتا کیسے چل گیا کہ حرام ہے اللہ نے قرآن میں تقلید کا ذکر کیا ہی تو غیر مکلم کو کیسے پتا چلا کہ یہ شرک ہے جب اس کا ذکر قرآن میں بھی نہیں آیا حدیث میں بھی نہیں, نہیں, نہیں آیا جب ذکر ہی نہیں آیا تو پھر اس کی حرمت کا کہاں سے پتہ چلا معلوم ہوا اپنی طرف سے گھڑا ہے اپنی طرف سے جس لفظ کا ذکر ہی نہیں آیا اس لفظ کے بارے میں کہنا کہ یہ حرام ہے یہ شرک ہے یہ تو شرح حکم ہے یا اللہ کا حکم ہوتا یا اللہ کے نبی کا حکم ہوتا نہ اللہ کا حکم نہ اللہ کے نبی کا حکم اللہ سنت والجماعت کہتے ہیں احکام آپ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو منسوخ ہے جس کی نس میں جی ہے جیسے پرانے کریم میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے باز باز کیاہ میں غیبت نہیں کرنی یہ حکم سراہتا آ گیا بے کو اللہ نے حلال قرار دیا اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا یہ حکم سراہن ہے جو حکم منسوخ ہو میں، سنت رسول میں جس کی سراحت نہ تقلید کی ضرورت نہ اس میں کوئی تقلید کرتا ہے دوسرے وہ احکامات ہیں جو غیر منصوصہ ہیں جن کی سراحت نہ کتاب اللہ میں آئی نہ سنت رسول میں آئی اب جس کی سراحت نہیں آئی اس میں تقلید ہی ہوگی نہ تو اس پہ پر قرآن کی آیت ہے نہ حدیث رسول ہے اس میں تکلیف سے چارہ نہیں ہے دوسرے احکامات وہ ہیں جو ہے تو منسوخا لیکن ان میں تارز ہے ان میں تارز ہے دو قسم کے احکامات آگے ایک میں رفع رفاید کرنے کا ذکر ایک میں آگے نہ کرنے کا ذکر اب دو آگے اب یہاں پر اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے اب یہاں پر نہ تو کوئی اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے کہ میں اس حدیث کو لوں میں اس آیت کو لوں آب صرف دیکھا امل کیا, کیا, ایک ایک کیا جائے ایک کو ترجیح دے گا جو ترجیح دے گا اسے مجتہت گے. جو اس کی بات مانے گا اسے مقلد تکلیف جو, جو امتحاد کرے گا اسے ہم کہتے ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی نس نہیں ہے پوچھتے ہم یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں غیر ہیں کہتے کیا کرتے ہیں؟, کیا کرتے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کرتا وہ ہے جو قیاس سے آگاڑی ہے جس کو کا پتہ ہی جیسی جیسی نہیں, نہیں ہے کہ ہیں ہے و سنت والا جماعت کہتے ہیں کہ ہمارے رسول کتنے ہیں چار غیر مقلد کہتے ہیں ہمارے کتنے ہیں غیر مکل کہتے ہیں ہمارے ہیں, کہتے ہمارے ہیں؟ چار چار ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چار ہیں یہ چاروں کتاب اللہ سے بھی ثابت ہیں سنت رسول سے بھی ثابت ہیں لیکن جو بنتی ہے وہ کہتا ہے کہ دو ہے اب دو کو لیتا ہے دو کو چھوڑتا ہے ہم پوچھتے ہیں تیری دلیل کیا ہے کہتے آپ سلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے پوچھا وہ دو کیا ہیں کہتا ہے ایک کتاب اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول جب تک ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم ہر گھر گمراہ نہیں ہوگے آلو سنت وال جماعت کیونکہ حدیث کا انکار تو نہیں کرتے آلو سنت تو ہر حدیث کو سینے سے لگاتے ہیں حدیث کا انکار تو اللہ نے دین کے رکھا دین کا کام ہے انکار کرنا کرتے ہم نے اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی اجتماع کرو آلو سنت کی پہلی دلیل کتاب اللہ پہلی دلیل کتاب اللہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الله فتب اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو آپ سے فرمایا اعلان کرو کہ میرے ابتباع کرو یہاں پر یہ سنت رسول سنت رسول تیسری اتباع ہے اس سے مراد اجماع امت ہے اس سے مراد اجماع امت ہے اس پہ لطیفہ سنا میرا مناظر ہوا عبد الرحمان شہرین کے ساتھ پانچ بی سی پانچ یہ بہاول پور سے بہاوت نگر روڈ پہ ہے ہماری گفتگو چلی کہ دلائل کہاں سے دینے ہیں؟ کا مسئلہ تھا کہنے لگا کتاب اللہ سے میں تو لکھ دو کہتا ہے سنت رسول سے میں تو لکھ دو میں نے کہا اجماع امت سے کہتا نہیں میں نے کہا اجماع امت سے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا کیوں کہتے دلیل نہیں ہے اجماع امت وہ مانوں گا جو کتاب اللہ کے مطابق ہو جو سنت رسول کے مطابق ہو میں نے کہا اچھا اس کو بھی صاف کر لیتے ہیں آپ ایک ایسا مسئلہ بتائیں جہاں قرآن و سنت ایک طرف ہو اجماع امت ایک طرف ہو ایک مسئلہ ایسا بتائیں جہاں کتاب و سنت ایک طرف ہو اور اجماع امت طرف نے فرمایا میری نہیں ہو سکتا تو میں نے اگر تو حدیث رسول کو مانسا ہوتا تو پھر بھی تجھے شرم آنی چاہیے تھی کہ امت کو تسلیم کر لیتا لیکن کا فرمان بھی مانتا نہیں ہے تو میں نے کہا کہ پہلی جیت ایک مسئلہ ایسا پیش کر کتاب اللہ اور طرف ہو سنت رسول اور طرف ہو اور پوری امت ایک طرف ہو کہتے ہیں نہیں بس جو کتاب اللہ کے مطابق جمع ہوگا جو کتاب اللہ کے مطابق, سنت رسول کے مطابق جمع ہوگا اس کو مانوں گا اور کو نہیں مانتا میں نے مجمع کو مخاطم کیا میں نے کہا بات ایک سمجھ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ عبد الرحمان شہین میرے ہاں موت پر نہیں ہے کیوں مجھے پتا ہے کہ عبد الرحمان شہین میرا مخالف ہے عبدالرحمان شاہین میرا مخالف ہے اسی طرح عبد الرحمان شہین کہتا ہے میں عبد اللہ عادت کی بات نہیں مانتا کیوں کہ اگر یہ کرے قرآن و سنت کے مطابق تو مانوں گا اگر اپنی بات کرے تو مانوں گا نہیں کیونکہ عبد الرحمان شہین جانتا ہے کہ عبداللہ عابد میرا دشمن ہے میرے حق میں بات نہیں کرے گا میں نے کہا آج عبد الرحمان شہین کو اس بات کا پتہ ہے کہ پوری امت ایک طرف ہے اور میں پوری امت ایک طرف ہے میں اکیلا میں کہ پتہ ہے پوری امت ایک طرف ہے میں اکیلا ایک طرف ہوں اگر امت کو حجت مانتا ہوں تو پھر اکیلا کھڑا رہوں گا پوری امت ساتھ نہیں ہوگی اور آپ نے اسلام نے کیا فرمایا ہونا سواد آزم کی اتباع کرو اور یہ اکیلا کھڑا ہے یہ اکیلا کھڑا ہے میں نے کہا بات مسئلہ چھیڑ لے میں نے کہا مسئلہ چھیڑ لے ہمارے پاس محمد گڑی کا ترجمہ پہنچا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا گراف خلفل امام کے مسئلے کے لیے آپ سے یہ بات لکھی ہے کہ امام شافی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک کسی ذمہ دار محقق اہل حدیث نے یہ بات نہیں کہی کہ جو فاتح کی نماز نہیں ہوتی جو, جو کہتے ہیں کہتے ہیں ابارہ ہیں ہیں قسم کے لوگ فاتح نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی ورنہ محقق قسم کے غیر مقلد بھی نہیں کہتے یہ لہٰذا بات ہے زبردستی سمٹ رہا تھا امام بخاری کو اور امام شافی رحمت اللہ کو ورنہ تعلق نہیں ہے تو میں جو میری طرف ہو اس کی اتباع کرو یہ چوتھی اتباع آ تو قرآن نے جماعت کے چاروں اصولوں کا تذکرہ فرمایا تو آل سنت نے قرآن کو مانا جس نے دو ابتباع مانی اور دو, دو نہیں مانی دو اتباع نہیں ہے اللہ نہیں hmm. کی داد کرنے والا نہیں ہے حدیث وہ کہتے اللہ کے رسول کی داد کرتا ہوں السلام نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا آپ السلام نے, تو تو نے, اللہ اللہ نے فرمایا تجد اگر تو اس میں نہ پائے اگر تو اس میں نہ پائے یہاں تردید ہو گئی ان پرویزیوں کی جو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ہر مسئلہ موجود ہے حضور نے فرمایا علم اگر نہ پائے اگر نہ پائے اور پاؤں تو میں اللہ کے نبی کی سنت سے فیصلہ کروں گا فرمایا علم تجدید اگر تو سنت میں بھی مسئلے کو نہ پائے معلوم <تصفح> ہوا کہ سنت میں بھی ہر مسئلہ ہر مسئلہ نہیں ہوگا ہر مسئلہ نہیں ہوگا یہ ڈرے ڈرے کہتے ہیں نا ان کو پتا نہیں ہے ہر مسئلہ کتاب اللہ میں نہ پائے تو ان نے سنت سے فیصلہ کروں گا فرمایا اگر تو کتاب اللہ میں بھی نہ پائے سنت رسول بھی نہ پائے تو پھر انہیں پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اب جو اجتہاد کرے گا اسے کہیں گے مجتحد اور جو اس کے کے اجتہاد کو مانے گا اسے کہیں گے مقلد اللہ نبی علیہ السلام نے حضرت مار کے سینے پہ ہاتھ مالا اور فرمایا الحمد للہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کے کاشت کو اس چیز کی توفیق دی جس پر اللہ کا رسول راضی ہے جس پر اللہ کے غیر مقلد راضی دو تو مانوں گا لیکن آخری آپ نے سلام نے فرمایا میری امت کا اجماع میری امت کا اجماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا میری امت کا اجماع گمراہی پر آلو سنت وال جماعت کے چاروں رسول سنت رسول میں بھی موجود ہیں کتاب اللہ میں بھی موجود ہیں سنت رسول میں بھی موجود ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے قرآن کو بھی مستقیم, ہے. سنتِ کو بھی مستقیم فرمایا ہے جب یہ ہے اس سرات مستقیم تو ایسے جو چار اصول نکلتے ہیں جو تو کہتا تھا کہ دو چیزوں کو حضور میں فرمایا لازم پکڑو ایک کتاب اللہ ہے دوسری سنت رسول ہے تیرے پاس تو نہ کتاب اللہ ہے نہ سنت رسول ہے <تصفح> تیرے پاس تو نہ کتاب اللہ ہے نہ <تصفح> جب اصولوں میں ہی تیرے پاس نہیں ہے تو فرو میں کیا ہوگی جب تیرے اصول سنت کے مطابق نہیں ہے کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے تو تیرے مسائل کیا کتاب اللہ کے مطابق ہوں گے وہ دعوی کرنے والا وہ دعوی کرنے والا لودا پہنچا لودا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا عبد الرحمان شہید کڑا لگا سڈا ہر مسئلہ قرآن چیز ہر مسئلہ ہنفی ہنفی قیاس کرتے نہیں. اور اسی کی لینا قرآن یہ پوچھا مول جی ایک مسئلہ بتانا کہ ہنفی تو کرتے ہیں کیاس. ہم تو کیاس نہیں کرتے تو یہ جو آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر امام اونچی کہتا ہے کہتا ہے حضرت اس پہ کوئی حدیث سنا دیں جب ہم بات کرتے ہیں عرفی یہی اعتراض کرتے ہیں تو وہاں سے اٹھ کی حضرت چل دی ہیں لوگوں نے کہا کہ ان کا مولوی صاحب آئے تھے وہ بیان کیا وہ دو گھنٹے بیٹھے رہے سوالوں کے جواب دیے آپ بھی تشریف رکھے تو اس لڑکے نے کہا اگر نہیں جواب آتا تو کوئی بات نہیں ہم اور سوال کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ یہ تو اکثر نہیں نہ آتے ہم اور سوال کرتے ہیں کہ اگر ولی کی عزم کے بغیر نکاح کیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے ہوتا. اس عائشہ اللہ تعالیٰ اپنے بتیجے کا نکاح کیا تھا بھائی کی عدم موجودگی میں سوال یہ ہے وہ ہوا تھا یہ باتیں لون میں بات سی دیا ان سے بات کروں میں تو جا رہا ہوں وہی سے حضرت نکلے لڑکو نے کہا کہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہوا اس لیے جواب دو ورنہ ہم آئندہ آپ کو اپنی مجلس میں گھسرے اور ہم آپ کو بازار میں کھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا ہاں ہم سوال کا جواب دیتے ہیں لیکن آپ مناظرہ رکھ لیں انہیں کہا رکھ انہوں نے کہا کس پہ رکھو گے لڑکوں نے کہا تین طلاق پن نے کہا نہیں تکلیف پن نے کہا ٹھیک تکلیم پہ صبح بات ہوئی تو کہنے لگے اپنے استاد کا نمبر دو جب نمبر دیا تو شکایت لگا دیا میں تنگ کرتے تو میں کتاب اللہ میں بھی چاروں ہیں سنت رسول میں بھی چاروں ہیں آلو سنت نے کتاب اللہ کو بھی مانا سنت رسول کو بھی غیر مقدر نے کتاب اللہ کو بھی نہیں مانا آدھی مانی آدھی چھوڑ دی نا اور سنت رسول کو بھی نہیں مانا غیر مسلط قرآن کتاب اللہ کا بھی منکر سنت رسول کا بھی سنت کتاب اللہ کو بھی لینے والے سنت رسول کو بھی لینے والے اچھا جو مسائل ایسے ہیں جو غیر منصوصہ ہیں جن کی نص وارد نہیں ہے یا ہے تو نص لیکن اس میں اجمال ہے یا اس میں کئی احتمال ہیں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں اب وہاں پر قیاس کی ضرورت تو ہے نا آپس میں متعارض ہیں وہاں کیاس کی ضرورت تو ہے ایک ہے کہ میں بھی کروں اور ایک ہے آپ بھی کریں اور ریڑھی والا بھی ہر ایک کا نہیں مانتا اس کو تو غیر مکلب بھی کہتے ہیں سب کا درست کہتے ہی کریں گے ہم کہتے جبس کے اہل ہی کیاس کریں گے تو باقی اس کو تسلیم کریں گے یا انکار کریں گے ملت تسلیم, ملت تسلیم ملت کریں گے باقی کریں گے تسلیم تو ہم کرنے والے کو کو کہتے کہتے ہیں ہیں اور جو اس کی مان لے اس کی لے مقلد تو تو بات تو تیری ہماری ملتی ہے فرق تو صرف اتنا ہی ہے نا کہ تیرے سون بنی اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں اور ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں <laughs> فرق تو اتنا ہی ہے نا کہ تیرے سول بنی اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں اور ہمارے کس کے ساتھ ملتے ہیں ہمارے رات سے یہ دعا کرو کیا کرے ایک کھانے پر گزارا نہیں کرنا اچھی چیز ہمیں پسند خیر کرون کا شخص ہمیں پسند صحابہ کا شگند ہمیں پسند عمر فروخ ہمیں پسند صحابہ ہمیں پسند نہیں ہے کہتے ہمیں وہ چیزیں پسند اور ایک پہ بھی ہمارا گزارا ہمیں تو بہت سے چاہیے ہر گلی میں مستحد ملیں ہر گلی میں مجھ تحد ن سر گلی میں مستحد ملیں مطلب اور کیا کرے ادست اب دنون ہوا ادنا ہوا کہ تم گٹیا چیز کو اختیار کرتے ہو اور اعلیٰ چیز کو خیر القوم کے شخص کو اصول فقہ کا بھی پتا جیسے نہیں ہے جو اصطلاحات سے بھی نا ہے صرف اردو ترجمہ اسے آتا ہے نہ صرف منسوخ کا بھی پتا تقدیم <سلام> و تاخیر کا بھی پتا اور جس کو کچھ نہیں ہوتا تم اس کے پیچھے چلتے ہو اور جس کو پوری دنیا نے کو کر کے پیچھے چلتے ہو, مصرن, تم, جاؤ, جو مانگتے ہو وہی ہے, جو مانگتے ہو آپ دکان دے ملے <laughs> <laughs> جی, چھوڑے ہر دکان پہ مجھے ہر استری کرنے والا ہر کپڑے دھونے والا ہر سپرے کی دکان والا مجھے بخاری کا اچھے بخاری تین بلاک کا مناظرہ ہمارا سن لو اور اس میں آخری ٹرم میں سن لو بخاری بخاری بکایا بخاری تو جب مجھ مجد کہے بخاری جو مجدد بخاری کہے تو وہ اشتہاد کیا کرے گا تو کیا بزور علیہ پھر مسلط کیا ہوئی ذلت مسلط کیا ہوئی اعلی چیز کو چھوڑا ادنا کو اختیار کیا مقدر کیا بنی ذلت ہے ایک چھوٹا بچہ پوچھتا ہے قرآن و حدیث کے دعوے دار تو اللہ اکبر اونچا کہتا ہے مختلی ایسا کہتا ہے ایسا تو کیوں کرتا ہے کوئی حدیث پڑھنا تو پھر کہتا ہے باس اللہ کی مرضی <laughs> بازی جب چھوٹا بچہ پوچھتا ہے کہ فرضوں کی آخری دور زہر اثر میں نماز میں نہیں کرتا تو وہاں پر وہاں پر بھی اسے کوئی جواب آتا نہیں ہے تو اللہ نے کیا فرمایا جو آدمی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کرے ذلہ غضب اللہ. اللہ ان کر نازل ہوا اللہ کا قتل کرتے تھے کیا کرتے تھے انبیاء کو آج انبیاء نہیں ملتے لیکن امبیا کی حدیثیں مل جاتی انبیاء کی آپ حدیث پڑھے ترکیر حدیث پڑھے یہ جھوٹ ہے تو میں عرض کیا کہا تھا چار اصول اعلی سنت کے کتاب اللہ میں اور چار اصول سنت <سؤال> رسول میں اور پھر اس اسی بار بس رہی اللہ تبارک پتا نے قرآنِ قرآن آل جمہ صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے کیسے کہ مراد علما ف کہاں علماء کہاں کہ کہا کی بات کو تسلیم کر لو یہاں پر کتنے ہی محدت کتنے ہی یہی وجہ تھی کہ مقلد نہ ہو مجتہد نہ ہو مقلد نہ ہو یا مجتحد نہ یعنی ہر محدث یا مجتحد یا غیر مقلد کوئی بھی کیونکہ مجتحد کی شرائط ہیں مجتحد کی شرائط. تقریباً پندرہ بیس کے قریب قریب مجتحد کی شرائط ہیں اگر وہ شرائط پائی جائیں اور اصول و فروع کے اعتبار سے اس کا مذہب مدون ہو تو اس کو کہتے ہیں مجتحد جس کے اس کے اصولوں پر شریعت کے ہر ہر مسئلے کو اخذ کیا جا سکتا ہو وہ ہے مشتحد پھر نواقف ہو اور اسے ان علوم پر مہارت حاصل نہ ہو علم سرف و سے واقف ہو منطق فلسفے سے نواقف ہو علم الکلام سے نواقف ہو صحابہ کے اقبال سے نواقف ہو پہلے علماء کے سے نواقف ہو جس شخص میں یہ ساری چیزیں مفقود ہوں وہ شخص مشتحد نہیں بن سکتا اس لیے آج کے مولوی سے کوئی بات جو پوچھی جاتی ہے وہ مولوی مست نہیں ہوتا بلکہ وہ مولوی پہلے مستقب کی بات کو کر کے آگے بتاتا ہے کسی شخص نے اجازت نہیں دی کہ پہلے مجتد کی ب... کہ جو مولوی مسئلہ بتا رہا ہے وہ مجھ ہے وہ مستقب نہیں ہوتا بلکہ وہ پہلے مسترد کی بات کو آگے نقل کرتا ہے اس لیے ہم جب مستیا کرام سے فتوا پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کالے شامی قاضی بخیرہ حوالہ نقل بتا دیتے ہیں وہ خود کرتے نہیں ہے تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک مطالعہ اللہ تبارک مطالعہ نے پرانے کریم قرآن کی اور بہت سی آیات میں مسئلہ تقریب کو ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے سنتی بس مار دیجیے جب ایسا دور آئے جب بہت سے فطرے دیکھو تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ایک ہی کی بات تسلیم کرنے کا آپ نے حکم فرمایا وہاں پر زیادہ تسلیم کرنے کا نہیں فرمایا بلکہ حرمایا علیکم بسنتی بسنتی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا راشدین کی سنت کو مضبوطی سے خلیفہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقلید شخصی کی تصریح فرما دی اور جہاں پر حضورا دی بکر عمر میرے بعد ان دو کی ابتدا کرنا حضرت اب بکر کی طرف اشارہ فرمایا حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ فرمایا یہاں پر بے آپ علیہ السلام نے حضرت صدی کا نام لیا حضرت فاروق کا نام لیا ایک میں ایک ایک ہی تقلید کا حکم فرما رہے ہیں. اسی السلام نے فرمایا میرے, میرے بار, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا پوچھا گیا جنتی کی علامت کیا ہوگی فرمایا ما آنا علیہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیر نبی کی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوں گے کہتے ہیں کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ پٹا تقلید کا معنی پٹا کہ تقلید کا معنی ہے پٹا لہذا مقلد اپنے گلے میں پٹا ڈال لیتا ہے مقلد اپنے گلے میں اچھا پٹا جس معنی میں بھی استعمال ہو پٹا اعزاز کے لیے آتا ہے توہین کے لیے مثلا دو کتے ہیں ایک کے گلے میں پٹا ہے اور ایک کے گلے میں پٹا آپ بتائیں رکھوالی والا کون سا ہوگا لٹ کون سا ہوگا بغیر پٹے والا لٹ روڑیوں کو پھرنے والا ہر ایک سے جوتے کھانے والا اور پٹے والا تو جہاں پر گہرے پٹا اور پٹا مقابلے میں آئے گا اعز کس کو ہوگا پٹے اور انسان یہ ہے کہ جب جانور کی طرف نسبت ہو اور جب انسان کی طرف نسبت ہو تو اس کا ہے ہار ایک آدمی کون لگے گا ہار والا تو اب भी کا और اگر پٹا بھی ہو اور اگر انسان کی طرف حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے اس تہارت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کا ہار ہے گلے میں پٹا پہن لینا ہم کہتے ہیں نہیں تکلیف کا معنی پہنانا ہوتا ہے پہننا تو اب یہ عقیدت کا ہار اپنے امام کے گلے میں پہنا لیتا ہے عقیدت کا ہار جب پہنایا تو جو امام نے اتحادی مسائل میں کوئی مسئلہ بتایا تو یہ امام کی بات کو مانے گا اب یہ مطلب نہیں کہ امام کی بات بلا دلیل ہے جس کو مانتا ہے بلکہ حسر زن کی بنا پر امام کی بات دلیل بات کو بغیر دلیل کے مطالبے کے تسلیم کرتا ہے بغیر دلیل کے مطالبے کے اور اگر اس تعریف کو غیر مقلت توڑے اور کہے کہ چاہے کسی کی کسی کی بادریل بات ہو لیکن دلیل کے مطابق کے بغیر اگر مانگی جائے تو وہ شرک ہے تو سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو باپ باندھا ہے کے نیچے میں غیر مقلدین نے جو بغیر سند کے باپ کو مان کر ہر آدمی کو بخاری اٹھا کر دکھاتے ہیں سوال یہ ہے یہ مشرق ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن غیر سے آمین کہنے چاہیے اونچی. نیچے حدیث میں اونچی کا تذکرہ نہیں ہے حدیث میں اونچی نہیں ہے باب ہے اونچی کا انہوں نے امام بخاری کے اشتہاد کو لے لیا لیکن حدیث کو حدیث کو حدیث میں تو اس سے تو سابت ایسا ہوتی ہے اسی نہیں ہوتی. تو انہوں نے امام کا بات لیا اجتہاد لیا لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ نے بخاری شریف میں جتنی حدیثیں ایسی ذکر کی ہیں جن کے تحت ایسی حدیثیں ذکر کی جن کی سرحد ذکر نہیں کی ان حدیثوں کو حدیث کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے لیکن غیر مقلط کہتا ہے اگر بے سند بات ہو اس کو مانا جائے تو یہ شرک ہے بے سند بات ہو اس کو مانا جائے تو وہ کیا ہے شرک شرک شرک شرک ہے ہے شرک سوال یہ امام حدیث رائع باب میں ذکر کی نہیں اس کو حدیث کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا اس کو ماننے والا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا اب وہ جو, جو کہتا تھا کہ بغیر دلیل کے مطابق جس حدیث کو لے لیا اگر کسی بات کو لے لیا جائے تو آدمی مشرق ہو جاتا ہے اپنے دعوے کے یہاں اپنے پر فتوہ لگائے جو بخاری شریف میں ذکر کی اس میں صحابہ کے اخبار بھی ذکر کیے اخبار کی بھی ذکر کیے اور صحابہ کا کور فیر ذکر کیا اب سوال یہ ہے بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے یا غیر حدیث کی حدیث کی جب بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس میں صحابہ کے بھی بھی بھی ذکر کیے، آمار بھی ذکر کیے، بھی ذکر کی تو امام بخاری نے صحابی کے قول و کو حدیث مانا لیکن غیر مقدس اس کو حدیث نہیں مانتا تو اب امام بخاری کے ہاں تو صحابی کا قول حجت ہے لیکن غیر مقلد کے ہاں کیا نہیں ہے دنیا کا اصول ہے کہ ہر کام میں اجتہادی چیز میں دوسرے کی تقلید کی جاتی ہے کہیں پر بھی تحقیق نہیں کی جاتی اور نہ ہی کوئی تحقیق کر سکتا ہے ناو کے اصول ناویوں نے لکھے غیر مکلت بھی تقلید کرتا ہے چاہیے تھا قرآن کو دیکھتا چاہیے تھا حدیث کو دیکھتا قرآن و حدیث سے یہ سارے مسائل اخذ کرتا اور نامت میں اجتہاد کر کے ناوی اصول خلط تیار کر کے پھر پھر اس کو چھوڑ دیتا پھر اسی طرح صرف کو اٹھاتا قرآن کو اٹھاتا سنت کو اٹھاتا صرف کے اصول اخذ کرتا صرف کے اصول اخذ کرنے کے بعد یہ شخص ان اصولوں کے مطابق آگے مطالعہ کرتا ان اصولوں کے مطابق حدیث و فکر کو پڑھتا مجھے غیر مقل مکان کو, چھت کو دیکھ کر وہاں سے وہ سارے قوانین افز کر لیتا اور کہتا میں خود اس پہ اشتہار کرتا ہوں میں کسی کسی علم حیت کے جاننے والے کی بات کو میں نہیں لیتا حساب کے اصولوں کے لیے حساب کی کتابیں نہ پڑھتا خود اشتہ کر کے حساب کے قوانین وضع کرتا ان قوانین قوانین دنیا کے بعد اس پہ عمل کرتا جو لوگ اس اشتہار کو نہ مانتے اور خود اشتہار کرتے وہ تو غیر مقلد تھے لیکن جو دوسروں کے اشتہاد کو مانتے وہ مقلد تھے وہ لیکن دنیاوی کام میں دینی میں نہیں وہاں میں, میں, میں, میں نے غیر مکلک بن کے میں نے کیس لڑا اور قانون قانون سیکھا بغیر میں کیس, رڑا میں کیس میں شکست کراؤں گا میں وکیل نہیں ہوں اس طرح اگر علاج کرایا تو مر جاؤں گا دنیا میں ہر آدمی زراعت کے شعبے ہمارے چک آدمی غیر مقلد ہو گیا میں اُس نے گندم والی ساری ختم ہو گئے کپاس والی سپرے اگلے سیزن گندم کو کر دی ساری ختم ہو گئی میں اللہ کو تو غیر مکل دی دنیا کے کام میں برداشت نہیں ہے دین میں کیسے ہوگی لیکن وہاں ہمیں نظر آتا ہے اگر زراعت والے کی تکلیف نہ کی تو گندم ختم ہو جائے گی اگر زراعت والے کی تکلیف نہ کی کپاس ختم ہو جائے گی دنیا کا نقصان نظر آتا ہے لیکن یہاں دیر ہے یہاں نقصان نظر نہیں آتا اس پہ سوال کیا اے نے کہ تم امام کی تکلیف تو کرتے ہو لیکن حضرت اب بکر صدیق کی کیوں نہیں کرتے حضرت عمر فاروق کی کیوں نہیں کرتے حضرت علی علیمان کی کیوں نہیں کرتے میں نے کہا اصل میں یہ تیرا سوال ہے ہی نہیں یہ سوال ہے منقر حدیث کا وہ کہتے کی حدیث لیتے ہو ابو بکر صدیق کی کیوں نہیں لیتے بخاری لیتے ہو عمر فاروق کی کیوں نہیں لیتے بخاری لیتے ہو عثمان کی کی <trat multiply> کی کیوں نہیں لیتے بخاری کیوں لیتے ہو حضرت علی کی کیوں نہیں لیتے اور وہ اور عیسائی کا سوال ہے یہودی کا جو کہتا ہے آزم کوفی کی کی لیتے ہو کیوں نہیں لیتے آسن کوفی کی کراس لیتے ہو عمر کی کیوں نہیں لیتے آسم کو لیتے ہو عثمان علی سے کیوں نہیں لیتے ہم کہتے ہیں تو سنو جو है जब ہے جب आई तो آئی ابوکر صدیق کا का بھی भी आ عمر فاروق کا का بھی भी आ حضرت عثمان کا का بھی भी आ حضرت علی کا का بھی भी आ جیسے جب بخاری آ आ اس میں حضرت صدیق کی حدیث بھی आ गई حضرت فاروق کی حدیث भी आ गई حضرت उस्मान की حدیث भी आ गई حضرت علی کی حدیث بھی آ گئی جہاں آسم کی کرا بھی آ گئی حضرت عمر کی بھی آ گئی حضرت کی بھی آ گئی حضرت علی کی بھی آ گئی لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے جمع نہیں کیا حضرت ابو صدیق نے حدیث کو مستقر جمع نہیں کیا حضرت عمر فاروق نے کراط کو مستقر جمع نہیں کیا حدیث کو مسکر جمع نہیں کیا جب نے مستقر جمع نہیں کیا تو جن نے جمع کیا وہ اس میں لے آئے بھی فارو بھی ہے عثمانی نہ وہ, وہ, وہ الوی ہے،, ہے ہم کہتے ہیں جو فقہ حلوی کو چھوڑے گا یا سنت و جماعت کو چھوڑے گا نہ وہ صدیقی رہے گا نہ وہ محمدی رہے گا نہ وہ فاروقی رہے گا کیونکہ وہ ایک ایسا بے بے شتر شتر بے کر چلا کہ اسے کوئی ہدایت سمجھ نہیں آتی جو حدیث پڑھے گا, گا, لے لے گا لے لے چاہے تو قرآن کی آیت اسے نظر آ جائے تاہم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو روزہ رکھنے کی ضرورت اب قرآن کی آیت پڑے گا آپ کہیں گے نہیں بھائی ایسے نہیں ہے رمضان آ ہے اب ضروری ہے روزہ رکھنا تجھے نو ہی ایک کا ہے تجھے دوسری کا پتہ ہی नहीं. نہیں ہے اب تجھے پتہ ہی ایک کا تھا تجھے دوسری کا ہی. شریف میں ہے. اللہ کے نبیسلام نے اور کو جمع کیا مغرب اور عشاء کو جمع کیا کوئی سفر نہیں تھا کوئی بارش نہیں تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا گھر میں رہتے ہوئے جمع کیا گھر میں رہتے ہوئے زور اور اثر کو جمع کیا مغرب اور عشاء کو جمع کیا سوال یہ ہے غیر مقدم کہتے نہیں کرنا چاہیے غیر مکلب کیا کرنا کہتے ہیں یہ کرنا دوست نئی. کہتے گھر رہتے ہوئے زور اور اثر کو کٹھے پڑھنا جائز مغرب اور عشاء کو کہتے ہیں کٹھے پڑنا جائز کہتے ہیں جب دوسرا حدیث پیش کرتا ہے جب حدیث پیش کرتا ہے کہ اللہ تو مطلب نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہتا ہے کہ کٹھی کرتے ہیں اور, تُو زور اور اثر کچھی پڑھ لیتا ہے ہم بھی کہتے ہیں وہ مطلب جو تو یہاں بیان کرتے ہیں مطلب ہم وہاں بیان کرتے ہیں مطلب کہ مطلب یہی ہے کہ زہر زہر میں پڑی جائے اثر میں پڑی جائے مغرب مغرب میں پڑی جائے عشاء عشا میں پڑی جائے لیکن وقتوں کی حدود ملتی ہیں اس لیے سورتن کٹھی ہو جائیں گے نہیں ہے تو لوگوں کے فرائل برباد کرتا ہے اپنی حماقت اور مغوی تعصب کی وجہ سے تیرے پاس دلائل اس پہ نہیں ہے ایک آدمی کہ کہ حضرت بخاری شریف کی روایت وہ کہتا ہے جمع میں نے کہا جی اگر فیصلہ ہو جائے اور حدیث کا راوی ہی فیصلہ کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے میں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مغرب پڑھی تھوڑی دیر کے عشا اور کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی السلام کو بھی جب جلدی ہوتی تھی تو ایسے ہی کرتے تھے جب جلدی ہوتی تھی تو ایسے کیا کرتے تھے مغرب مغرب میں پڑھتے تھے عشاء عشاء میں پڑھتے مغرب مغرب میں پڑھتے اور تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور پانچ روایات ایسی ہیں جن میں اس بات کی صحابہ سے ہیں کہ اللہ کے نبی السلام مغرب کو آخری وقت میں پڑھتے اور عشاء کو اول وقت میں پڑھتے لیکن مغرب مغرب میں ہوتی تھی اور عشا میں ہوتی تھی میں ہوتی تھی اور اصل اصل میں ہوتی تھی یہ نمازیں اکٹھی نہیں ہوتی لیکن آج کا غیر مقل اصل میں یہ دشمن نہیں ہے کا دشمن نہیں ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ میرے استحاد کو مانو کے اتہس کو میرے اتحاد کو ہم پوچھتے ہیں کہ مختری جو عامر اونچی کہتا ہے کوئی حدیث ہے کہنے کی نہیں ہے اونچا کہنے کی ہے تو اونچا کہتا رہا کر ساری نوازم کہتے نہیں یہ اصل میں یہ قرآ کے تابع ہے قرآ کے کہ قرات اونچی ہو تو آمین اونچی قرات ایسا ہو تو آمین ہم کہتے ہیں کہ اس پر کوئی حدیث ہے نہیں کوئی حدیث ہے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو تیرے پر حدیث تو وہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے یہ امام کی قرات کے تابے ہے یا مقتدی کی قرات کے اگر امام کی قرات کے تابے ہے تو امام تو قرات اونچی کرتا ہے تو پھر مقتدی کو قرات بھی نہ اونچی کرنی چاہیے نا آمین تو تابے ہے کلا تابے نہیں ہے اگر کہتا ہے کہ مختری کی تبیں ہے تو ہے تو ایسا کہہ لے پوری جو ایسا کہتا ہے پہلے تو ایک بات اور جب سورہ ہات پاڑی اپنی لی ہے تو پھر آمین کہنے کی کیا ضرورت ہے اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں بس جان چھوٹے اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں موجود کر رہے ہیں تو آج کر رہا کہ اصل میں خود مجت بننے کا شوق ہے بننا اتحاد کی مخالفت ہے؟ نہیں ہے ہمارے میلسی میں ہمارا ایک مناظرہ طے ہوا جس میں ہم نے چند ایک باتیں لکھی ان میں ہم نے پہلے نمبر پر لکھا کہ کریم قرآنِ قرآنِ قرآن پیش کی جائے گا دوسرے نمبر پر ترین سنت رسول سے پیش کی جائے گی اور ہم نے کہا کہ غیر مقلط ان دو اصولوں کا پابند رہے گا اور آلو سنت والجماعت دو کا پابند نہیں رہے گا آلو سنت والجماعت کے اصول ہیں چار جماعت چار پہ گفتگو کرے گا غیر مقلدین نے اب جس آدمی لڑتے تھے کہا آپ نے دیا میں نے باہر نکال دی اب ہم جب لوگوں کو دکھاتے کہ بھائی چار ہیں دلے یا دو ہیں غیر مقرر کہتے ہیں دو ہیں ہم کہتے تمہارا مولوی کہتے چار ہیں انہوں نے کہا مولوی <laughs> مولوی <سا> ہمارے کتنے ہیں کیا میں نے کہا سوال یہ ہے امبیا کے بارش مولوی ہے یا <laughs> <laughs> آپ ہیں امبیا کے وارس مولوی ہے یا نمبر دو جو آپ کے یہاں وہ ہجت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف اس نے لکھا ہے تب حجت نہیں یا مطابق لکھا ہے تب حجت نہیں سوال ہے نا یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ غیر مقلب کہتا ہے میرا مولوی میرے یہاں حجت ہمارا سوال یہ ہے کہ جب تیرا مولوی تیرے یہاں حجت نہیں ہے تو کیوں حجت نہیں قرآن کے خلاف لکھا ہے تب حجت نہیں یا مطابق لکھا ہے تب حجت نہیں اب لام آدھا کہے گا کہ خلاف لکھا ہے تب اجت ہم کہتے ہیں جس مذہب کا مولوی قرآن و سنت کا نام لے کر جھوٹ بولے اس کی عوام کا کیا اعتبار ہوگا جس کے ہاں اپنے قوم کا کا مولوی مدبر نہیں جو نبی کا وارث ہے ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, تو وہاں کی عوام کیا کرتی ہوگی کوئی آدمی تھا اس کا نام تھا سیانہ اور اکل کے اعتبار سے غیر مقلب تھا <laughs> وہ کسی چوک پہ پیشاب کرنے بیٹھا ہوا تھا پاس سے گھر والے گزرے ان, ان سیا اٹھ جب نے خریدا کسی سننے والے نے سنا تو اس نے کہا جس قوم کے سیانے کا یہ حال ہے اس کے پاگلوں کا کیا حال ہو جس قوم کا مولوی اتنا بدبخت ہے کہ سیاستہ کا ترجمہ کرنے کے باوجود قرآن کی تفصیل لکھنے کے باوجود قرآن و سنت پہ جھوٹ بولتا ہے اس کی عوام کا کیا حال ہوگا جو مولوی اتنا جھوٹا ہے اس کی عوام کا کیا حال ہوگا عجیب بات یہ ہے میرے پاس ایک آدمی دو دیوبندی ایک چاہتے ہیں ہم تو بیٹھے ہی مسئلہ روا ہی دیا ہمیں کہنا شروع کیا تو غیر مقلر نے سمجھا کہ کام میرے بس کا شاہ جی بولے اللہ کری آ جائیں تو شاہ جی واقعی بڑھیا دیسا اے نہیں پتا مسئلے کوئی نہیں سلام لیا اس نے ایک ہاتھ سے میں نے دونوں سے لیا تشریف کے بڑی عزت سے بٹا ہے میں نے کہا حضرت کس مسئلے میں بات کرنی ہے می جی آپ اپنا موقع بھی لکھوائیں پہلی <laughs> سارے صحابا آتے ساری زندگی میں <laughs> <laughs> جی لکھو لکھ لی کرتے رہے شروع نماز رکو جانا رکو تھی کرا دسدیا میں ہوں تری پلیا پولر مکلط ہو جا لات بخاری شریف میں کیا کہتا ہے, ہے چار جگہ کرنے کی باقی منسوخ کی بھی نہیں ہے اور ہمیشہ کی بھی میں نے کہا کوئی بات نہیں بخاری میں نہیں ہے یہ مسلم ہے اس میں سے دکھا نہیں مسلم میں بھی ایک بات ہے دو نہیں, بات نہیں یہ ابو دو میں, میں نے <t> ایک ہے دو نہیں ہے میں نے کہا چلو ترمجی سے دکھا دیں اس میں تو بہت آپ کی حدیثہ ہے میں نے کہا پندرہ سولہ صحابہ سے روایت ہے کہتے نہیں اس میں بھی دو, ایک بات ہے دو نہیں میں چلو دکھا میں بھی ایک ایک دیتا کتاب نہیں ان میں تو نہیں ہے ایسے خام خواب, نہ ضائع کریں. گبرا میں ہے. ساتھ والوں کی طرف میں کتاب دیتا اور ادھر ان طرف دیتا. وہ کہا یہ تو بخاری کہتا تھا تو آج تو اسے سیاستہ میں ملی ہی میں کہا بزرگوں ویسے میری ایک ارد ہے اگر کسی دنیا کی کسی ضعیف کتاب میں اگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. سوچ رہے کہتے ہیں، نظر نہیں لنگی <تصفح> نظر سے دو نظر سے دو نہیں گزری نظر ہی تو دے نہیں لنگی میں کہ بھی کوئی نہیں کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں ہے ہی میں کہ بزرگو بخاری سیاستہ میں چھوڑتا ہوں حدیث کی کتابیں چھوڑتا ہوں کائنات کی کسی جھوٹی کتاب میں ایسی حدیث دکھا تو ہم آپ کا موقف تسلیم کر دیں دنیا کی کسی جھوٹی کتاب میں یہ موقف دکھا دے ہم تیرے مسئلے کو قبول کر لیں گے لیکن تو ایسا بدبخت ہے کہ تیرے پاس موضوع بھی سنوان پر آج تک نہیں ہے لیکن تو بکواس بخاری میں کرتا ہے نام بخاری کا لے گا جھوٹ بخاری میں بولے گا آپ نے فرمایا من یا من النار جو کے مد پر جھوٹ بولے اپنا جہنم بنا لے اس اور جو جو نبی جھوٹ بولے وہ جہنمی ہے ایک بولے تو جہنمی اور اگر متعدد بولے تو جہنمی اگر ایک جماعت بولے تو جہنمی اگر ایک جماعت بولے تو جہنوی یہ میرے پاس کتاب ہے رین کے متعلق مطلب چار سو رویتیں اس کا نام کیا ہے سنا و رسول خدا کی قسم آپ چار سو روپیت دیکھ کے وہی غیر مقلد ہو جانا ہمارے پاس نہ آنا ہمیں فون کر دینا ہم غیر قبول کر لیں اتنا بڑا جھوٹ چار سو رویت وہ کہا ہے چار سو روپیت اگر ہونی چاہیے نا کہیں تو وہ چار سو روپیت کہاں ہے بولا لیکن آپ نے اس کو پوچھا تک نہیں اس کو شابش دی اس کی کتاب کو کر کے تقسیم کیا گیا آج تک کسی مکل نے بھی حرفے غلط کی طرح زبان سے اس کو کچھ نہیں کہا کہ یہ غلط کیا چار سولہ بولا یہی شخص یہ حقیقت الفقا مولانا حافظ محمد یوسف جے پوری حقیقت الفکا سوا 194 پر کہتا ہے روایت میں ابن عمر سے جس کے آخر میں ہے کہ یہی آپ کی نماز رہی یہاں تک اللہ تعالی سے ملاقی ہوئے یہ حدیث صحیح اور اسناد ہے کہتے ہیں ہدایات جلد اول سوا تین سو چھیاسی پر ہے اول سوا تین سو آپ ہیں کہ ہی اللہ لاضی جے پوری لڑتی ہے اس نے اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بولا اور ہدایات پر بھی جھوٹ بولا یہ حقیقت الفکر جب غیر مقدل حقیقت الفکر لائے تو اس کا سب ایک سو چورانوے نکالو نیچے انگلی رکھو یہ اسی طرح جائے گا جیسے بڑے جایا کرتے تھے آگے لکھتا ہے رفا ہدایت کرنے کی حدیث بنسبت ترک رفا کے کمی ہے ہدایات ابر سوا تین سو انوے جلد ابر سوا تین سو تو آپ نے تو پڑی ہوگی نا تو اس میں ہے یہ بات गया میں آ گیا یہ تیرہ جھوٹ بولے اس نے کتنے جی تیرہ جھوٹ ایک بولنے والا جہنوی ہے اور جو ایک سفر پر تیرہ بولے اور عجیب بات یہ ہے اس نے ابھی آدھی دیکھی گئی ہے اور اس میں چھتیس جھوٹ ہے اس کے آدھی میں کتنے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہو کہ یہ دیسی گھی کی مٹھائی اور اندر ایک دو دانے وہ ڈالنے کے ہوں تو آپ اس کو کیا کہیں گے ایک دانہ اس نے کس کا ڈالا تھا اندر آمی اور آمی اندر اور جس نے ڈالا ہوا ہو. <laughs> اب یہ شخص اوپر لکھتا ہے رسول کی نماز ہے اندر جھوٹ بولتا ہے اپنی باتیں لکھتا ہے جھوٹ بولتا ہے اندر اور عجیب بات یہ ہے اگر وہ جھوٹ نہ بھی ہوتے یہ چھتیس جھوٹ بولے وہ نہ بھی ہوتے تو اندر لکھتا ہے شیخ ابدل کاتر جی کا نام علامہ لکھنوی کا سوال یہ ہے وہ رسول کی نماز ہے عبد القادر رسول ہیں علامہ ہے علامہ عبد رسول ہے اب سوال یہ تھا کہ جب اوپر رسول کی نماز ہے تو وہ رسول کی ہی ہوتی نا وہ کس کی ہوتی اللہ کے نبی اللہ السلام کی ہوتی اس میں غیر نبی کو کیوں لایا یہ میرے پاس یہ میرے پاس ریاض المجاہدین ریاض नुण। المجاہدین سفا نمبر ایک سو بیالیس سینے پر ہاتھ باندھنا قرآن ہے دیکھو ظلم کی انتہا دیکھو سفا بتائیں گے حدیث کا نمبر بتائیں گے جلد بتائیں گے یعنی اتنا یقین آ جاتا ہے کہ یار بات تو سچی ہوگی ورنہ صفا تو نہ لکھتے نا یہ صحیح بخاری سینے پر ہاتھ باندھنا صحیح بخاری جلد اول تین سو اکتر سوا باپ چار سو ستر کہتے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے خدا کی کسم بخاری میں نہیں ہے باب پانچ سو تینتالیس ہے خدا کی کسم وہاں پر نہیں ہے اٹھا کے دیکھ لینا یہ مجاہد کی ریاض ہے ریاض المجاہدین ہے یہ مجاہد اگر مر گیا جھوٹ بولتا بولتا شہید होगा جیدو جیدو مرنا, <تصفح> مرنا <کیتے تصفح> غیر مکمد نے کتاب لکھی غیر مقدم نے کتاب لکھی امی ہے تو وہ جس عورت کو دیکھے گا چمٹے گا لیکن جب کریم <تصفح> جائے گا اور اچھی طرح دیکھے گا تو پہچان کے پھر چیخ نکلتی ہے کہ یہ میری امی یہ میرا ابو اس لیے یہ بڑا تو ان کا ہے کوئی نہیں اس لیے جس کو دیکھتے طویزوں کے, کے جواز پر بھی اندر لکھا ہوا ہے اور بیعت بیعت کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے تین وزر اور بیس تراویوں بھی لکھی ہوئی کوجت ہے اب وہ طالبین کا ایک اور بات سنو فرمایا اللہ کے دشمن خبیص ابلیس پر مکد میں گزیر کر ساتھ انڈے دیے وہ نوزل ابرار میں جو وحید ہندو زبان نے لکھا وہی کام اس نے کیا نظر البرار میں وحید ہندو زبان لکھتا ہے اپنا اگر وہ داخل کر لیا جائے تو اسی مسئلے پر یہ سبا نمبر چوبیس نوز ابرار میں کہتے نبی مختار کی یہ فکا ہے یہ وہاں جس کا ترجمہ ہر غیر مقرر اپنی بغل میں لیا پھرتا ہے یہ بنیاد الطالبین میں شیطان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے وحید کے مسئلے پر عمل کیا اور اللہ کے دشمن ابلیس پر اس نے اپنی اپنی مقد میں کر سات انڈے اور ان سے سات بچے پیدا ہوئے جو مسلط ہے ان کا نام مدش ہے جو علما پر مسلط ہے اور انہیں طرح طرح کی مختلف خدشات پر وہاں رہتا ہے دوسرے کا نام حدیث ہے جو نمازیوں پر مسلط ہے اور نماز میں بھول پیدا کرتا ہے اور ان کا منہ ادھر ادھر پھیر کر ان کے کھیلتا ہے اور ان پر جمائی اور اونگ داری کر دیتا ہے حتیٰ کہ نمازی سو جاتا ہے تو جو جس کی ڈیوٹی نمازوں پر ہے اس کا نام کیا ہے اور آر کا کیا مانا ہے الاد اور آل آر کیسل آل کیسل تو کیا ہے آلے اور آل بھی آمد کو یاد آلے حدیث یہ حدیث رسول مراد نہیں. اگر رسول مراد ہوتی تو یہ آلیہ آل حدیث اور ہیں یہ آلیہ حدیث حدیث اصطلاحی والے نہیں ہیں تو میں کہ یہ ان کی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے کیفیت رکھی کہ غیر مقد اپنے مدد کو پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بول کر صحابہ اکرام پر جھوٹ بولتا ہے اور اسی طرح وہ, وہ لوگ جن کو پوری امت نے تصریم کیا پوری امت نے قبول کیا تو جن باتوں کو پوری امت نے قبول کیا غیر مقد ان اجماعت کا انکار کرتا ہے جبکہ پوری امت پوری دنیا میں آل و سنت والجماعت چاہے شافی ہوں چاہے مارکی ہوں، چاہے ہمری ہوں چاہے حنفی ہوں ان کے بنیادی طور پر اصول ایک ہے فروغات میں جہاں اختلاف ہے وہاں اولا غیر اولا کہا وہاں پر کفر اسلام اور حق باطل کی جانے نہیں کہا غیر <تصفح> مقدر پوری امت سے کٹا ہوا ایک ٹولہ ہے اور جنہوں نے اپنے آپ کے مشتحدوں نے کٹاوا کیا اور اپنے امتحاد بنوانا چاہا لیکن انتحا, لیکن ان کے ساتھ بنا کیا وہ چند اشخاص جنہوں نے ایک جماعت تبدیلی دی تو جو جن نے ایک جماعت ترتیب دی اور جماعت سے مقصد کیا تھا وہ جماعت ترتیب دینے سے مقصد یہ تھا اور دعوی یہ تھا کہ پوری امت جمع ہو جائے اور اختلافات ختم ہو جائے اور اختلافات ختم ہو جائے اختلافات ختم ہو, اختلافات, ختم ہو, اختلافات, ختم ہو اور اختلافات مقصد کیا تھا کہ اختلافات ختم ہو جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کیا غیر مقلدین کے اختلافات میں ختم ہو گئے ہیں <اش però> یہ جماعت بنی کس لیے تھی جی تاکہ اختلافات لیکن ہم نے دیکھا کہ اختلافات ان کی اپنے ختم ہوئے جب جو شافی مالکی حملی حنفی اختلافات تھے وہ تو انہوں نے اپس میں برداشت کر لی احناب نے آٹھ سو سال حکومت کی شفافے پیچھے نمازیں پڑھی مالکی نے پیچھے نمازیں حملوں نے پیچھے نمازیں اور اب بھی ہم حملوں کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو انہوں نے تو اختلافات کو کیا برداشت آپ کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے اور وہ تھا اختلاف علماء کا اور یہاں ہے اختلاف جو کا تو اس لیے یہاں پر آپ کی قیفیت دیکھتے ہیں یہ و رسول ہے و رسول میں لکھا ہوا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے بخاری سے ثابت ہے کہاں ثابت ہے جی کہاں ثابت ہے بخاری اور نماز نبوی نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان نے لکھی کہتے ہیں رحبانہ نماز جنازہ جیز نہیں ہے نماز جنازہ دوست نہیں اب اس میں تھوڑی سی میں پھر کر دی جو نیا ایڈیشن آیا تو اس نے کہا ٹھیک نہیں ہے پہلے نے کہا ٹھیک ہے مسلک دونوں کا ایک ہے اور تیسرا اٹھا اس نے نماز نبی کے نیچے ہاشیہ لگایا اور اس کے نیچے لکھ دیا نہیں نہیں جیز ہے میں کہتا پیر چل گیا کہتے نہیں نہیں جیز ہے اس کتاب کے نیچے لکھتا ہے وہ کہتا ہے جائز ہے نیچے لکھتا ہے نہیں نہیں جیز ہے اور نیچے دلائل کہتے ہیں کہ جیز ہے ہمارے پہلے ہماری تو مسجد تھی نہیں مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ وہاں پر آپ بھی آ جائیں تقریر سنے بڑے کام کی تقریر کرتے میں نے کہا میں صرف ایک دو سوال کروں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سوال پوچھ لینا میں وہاں پر موقع پہ پہنچ جا جب وہاں گئے تو انہوں نے تقریر ختم کی نیچے کا پڑھا میں نے کہا میری تو دو شرطیں ہیں شہید بھی ہو اور غیر بھی ہو تم جس کا پڑھتے ہو شہید بھی ہوتا ہے اور غیر بھی ہوتا ہے میں نے کہا اگر کوئی اور کام سنت کرے تو وہ ہے اور اگر آپ کو صبح جواب دوں گا میں نے کہا آپ ساری زندگی جواب نہیں دے سکتے یہ ہمارا ہمارے بزرگوں کا سوال آپ پہ قرض آ رہا ہے تو آج تک کوئی نہیں دے سکا اس کا جواب ہے ہی نہیں اس کا جواب ہے توبہ اور وہ تمہاری قسمت میں نہیں, نہیں, نہیں. نمبر دو میں اگر نئی جواب آتا کوئی بات نہیں میں اس سے اگلا سوال کرتا ہوں کیا تیس سالہ تو پڑھا ہے کہ نہیں ہے میں نے کہا کتابوں میں بھی نہیں ہے میں نے کیا کرو آگے چلو تیس سالہ دور کو چھوڑو صحابہ گرام جتنا جب تک رہے کسی ایک صحابی نے کسی شہید کا گھر بانا نماز پڑھا ہے کہتا ہے میرے سامنے سے گزرا تو نہیں میں نے کہا ہے نہیں گزرنا کیا ہے میں نے کہا چلو چار امام ہے چار اماموں میں سے کوئی شہید کا, نماز کا قائل ہے. کہتے ہیں ہے ایک امام ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے شہید کا پڑوئی نہ شہید کا پڑو جو کہتے ہیں پڑھو وہ کہتا ہے شہید کا پڑوئینا پڑو پڑو پڑو پڑو تو اس لیے میں نے کہا آپ کے ساتھ پہ وہ بھی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے, نہیں ہے. میں آپ اکلوتے یتیم ایسے ہیں باقی اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں جتنے بال نیچے نیکیاں ملتی ہیں لیکن آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو نیکیوں کی بجائے گناہ ملتے ہیں اس لیے سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ جس نے ہاتھ رکھا آپ نے اسی کی داڑھی پکڑنی ہے اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ ہو کے مر گیا تھا جب کسی اور کا نام لیتے ہیں تو میرے ہاں اجت نہیں ہے جب کسی موروی کے نام لے لطیفا ہے لطیفہ لطیفہ جب جواب ایک کتاب لکھی تو اس کا منہ توڑ جواب مولوی محمد احسن امروہی نے دیا مولوی محمد احسن امروہی نے اس کا منہ توڑ جواب دیا جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے <Salmon> کیا ہے جو میں <مسی> <مل آدیم> کہا جی اس گھر کا سارا یہی حال ہے یہ سارے درویش لوگ ہیں یہ جدھر منہ ہے ادھر ہی چل پڑتے ہیں اس لیے کوئی اعتبار نہیں ہے آلو سنت ور جماعت الحمد للہ پہلے دن سے جس موقع پر ہے آج بھی اسی موقع پہ لا والی تلوار چلی اور اس نے سب کو کاٹ کے رکھ دیا میں نے کہا جی یہ امر والی تلوار چلی اس نے سب کو کاٹ کے رکھ دیا لا صلاح مل یقرا پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی جی حدیثوں میں نے آپ کا گھڑا ہوا معنی صحیح نہیں ہوگا لگا کہ آج تو آج تو ہم کھانا بھی ادھر کھائیں گے میں نے کہا آج آپ جوتیاں بھی ادھر چھوڑ کے جائیں گے پنڈ <سطور> <سطور> <سطور> <مینت> پانچ گزرے تھے باہر اور جب واپس آیا تو بھول لے لوتیاں کنایا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بولو گے مطلب یہ اور وہ تو آپتا ہوگا الحمد للہ آلو سنت والجماعت جو میں نے بات عرض کی آل و سنت والجماعت کی دریلیں کتنی ہیں چار چار چار اور اشتہاد है کے, کے آدمی کا کریں گے اور اس کا اور بغیر مکلب کیا کہتے ہیں آج کے ہر آدمی کو مجھ بنائیں گے آج کے ہر آدمی اشتہار جس کا نہ کوئی اصول ہے نہ اس کا کوئی قانون ہے نہ اسے عربی سے مناسبت ہے نہ اس کو اشتہاد کی اس میں شرائط پائی جاتی ہیں وہ ویسے ہی کہتا ہے کہ ہم اس کو لیں گے جب پوری دنیا کے محدثین نے ایما اربا پر اتفاق کیا اور اجماع کر لیا اور ایما اربا کو ایما تسلیم کر لیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ اجماع کہ یہ یہی مجتحد ہیں اس کے بعد اشتہاد کا دروازہ بند ہے کسی شخص میں اتنی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوئی کہ وہ مجتحد بنتا تو جب یہ اس بات پہ اجماع ہو چکا تب نیا راستہ نکالنے کی ضرورت نہیں جانے کے سبب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہوتے اگر ہم مجدد ہوتے یا مقلد ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے ہم غیر مقلد تھے ہم اس لیے جہنم میں آئے غیر مقلد تھے میں یہ مزاق نہیں کہا کہا تفسیر عزیزی دیکھو تفسیر عزیزی اسی کی تفسیر میں اور نمبر دو اس پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک باز میں اس میں یہ باز نہیں ہے کہ یہاں پر اس سے مراد تکلید اور اجتہاد ہی ہے تو یہ تقلید اور اس سے مراد ہے کہ وہ یہی کہیں گے جیسے ہم بچے کو مار کرتے ہیں اس کی تکلیف بڑھانے کے لیے کہ یہاں ہماری بات نہیں تھی تجھے کہا تھا جا لیکن تو گیا نہیں مزہ تو ایسے نہ تو... <laughs> <laughs> لکھا ہوا ہے کہ جب وہ برجو سے ماریں گے تو کہیں گے لادر نہ تو, تو, تو غیر مقلد تھا اس لیے پٹائی ہوگی اپنے اندر عقل نہیں کہ اتحاد کا چل سکے دوسرے کی مانتا نہیں ہے تو اس لیے اشتہار سے تو ہمارا انکار نہیں ہے لیکن ان پڑھ مشدد ان پڑھ سرکار ہے جو پہلے ہزار جو چار گزر چکے ان پر پوری امت کا اجماع ہے جس کا ذکر کے بارے میں فرمایا آئمہ اربا کا عقیدہ ہی صاف ستھرا چشمہ سے آیا ہے ایک سو پانچ سفا سفا نمبر ایک سو پانچ یہ کتاب جی. کا نام ہے آئمہ اربا ابو حنیفا مالک شافیہ احمد کا عقیدہ ڈاکٹر محمد بن عبد پروفیسر امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض، ابو سعودی عرب وہاں سے شائع ہوئی اس کتاب میں حاصل یہ ہے کہ کا عقیدہ ہی صحیح عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر ایک صاف ستھرے چشمہ سے آیا ہے جس میں طویل و تعطیل یا تشبیر و تمصیل کا کوئی شعبہ نہیں ہے تبدیل کرنے والے اور تشبیر دینے والے نے سفارت علاحیہ سے صرف اتنا ہی سمجھا جتنا مخلوق کے لائق ہے اور یہ اس بات کے خلاف ہے تو دیکھو سعودی مملکت نے بھی یہ چاروں چار کو تسلیم کیا اور صاف چشمہ کس کو فرمایا یہی چار یہی حسر ہے یہی چار یہ صاف ستھرے چشمے سے نظریہ آیا ہے عقیدہ آیا ہے جو غیر مقلدین کا عقیدہ ہے یہ صاف ستھرا نہیں ہے یہ صاف ستھرا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مجتہدین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی پورے قرآن کے پڑھنے کا ادر ملتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ پر عمل کرنے سے پوری شریعت پر عمل کرنے کا اجر ملتا ہے جیسے وہ دوسروں سے راجے ایسے امام ابو حنیفا رحمۃ اللہ کی امام ابو حنیفہ رامت اللہ کی فقہ یہ ساری فقہ میں سے, راجے ہیں کیونکہ سب سے پہلے امام اور سب کے استاد ہیں حدیث میں سے بڑے بڑے امام ابو حنیفہ اللہ کی ہے یا ہے یا ہے علاوہ تو پھر اپنی تحقیق پر چلے گا تکلیف پر نہیں چلے گا آپ نے اسلام نے جو فرمایا ہی کہ میرے بعد ان دو کے پیچھے آدمی چلے تو اسی کی ابتدا کر سکتا ہے زیادہ کی کر بھی نہیں سکتا اب امام شافی فرماتے ہیں, کرو امام فرماتے ہیں نہ کرو اب کس کی کرے گا ایک ہی کرے گا تو تکلید ہوگی ہی ایک ہی ہم کہتے ہیں سب سے راجیہ سب سے پہلی فکر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی ہے اس لیے اس کو اختیار کیا جائے وہ راجیہ ہے